اچھا دوسری آیت میں پڑھنا ہے سورت نور سورت نور کی آیت میں پڑھ رہا ہوں عورت ہونا کرنا مرد ہوئے اس درے مارنے سو یہ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے جیڑا بندہ بھی زنا کرے وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے وہ درے مارنے نے شادی شدہ رجم کرنا ہے تے دوسرا جڑا ماں نال نکاح حرام ہے پہن نال پھوپی نال نانی دادی سارا نکاح حرام ہے یہ دو مسئلے نے, نا، قرآن نے چمیں ثابت کیتے ہیں نا کہ محرمات نال نکاح بھی حرام ہے جڑا بندہ زنا کرتا ہے اس میں اسے حد لگے گی ہوں میں پڑھ رہا یہاں دی کتاب انہ دی کتاب باقاعدہ محرم جہاں کوئی اپنی محرمات نال نکاح کرتا ہے کوئی اگر نکاح کر لے یہ مطلب کہ کوئی نکاح کرے اللہ کہنا حرام ہے اچھا نکاح کس طرح کس کرے نہ بیٹی نکا کر لے کی اور جانا ہاں سنا بھی کرے, زنا بھی کرے. لا علیہ فی قول ابھی ہنیفا تا ابو ہنیفا نے نزدیک کوئی حد نہیں اللہ تعالی نے فَإِن قَالَ تو عَلَّهَ عَلَيَّ حرام اگر وہ کہے کہ میم پتا سی کہ میری ماں میرے حرام ہے میری بین میرے اوتے حرام ہے میری پھوکی میرے خالا نکاح کر کوئی حد نہیں میں قرآن دی آیت تو دکھایا کہ نکاح کرنا حرام میں قرآن دی آیت تو دکھایا کہ زنا کرنے کے حد لگتی ہے مسئلہ میں قرآن دی دو آئے تو ثابت کیتا ہے مولوی صاحب سابت کرابت وہ جنا یہ پوچھیا جائے کہ وہ جنا ہے کہ نہیں ماں نال زنا نہیں ہوں وہ خاندان مٹھائی کھا لینا اس ٹائم ماں نال پوفی نال زنا کرتا ہے اے مسئلہ میں قرآن چایا کہ وہ کہتے ہیں کوئی حد نہیں اے کس طریقے ایک منٹ باقی چلو خیر میں بولنے کی تعلق کوئی تکلیف ہے باہر نکل جاؤ بولنے سے بولتے کیوں لیکن وہ ایک مسئلہ تعیل کر دینا ایک مسئلے میں چار منٹ لے جی ہوسلے ٹھوک دیا یہ جو محرمات کا مولانا تاب طالب الرحمان صاحب نے پیش کیا ہے اب اس مسئلہ کو وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ بھی و ثبوت اور کتو دلالت نص سے ثابت ہے بعد میں یہی کہہ رہا تھا پہلے میں نے ان کو لفظ کہا تھا کہ محرمات میں سے کسی کے ساتھ کرے نکاح ذرا میں لفظ غور کرنا محرمات میں سے کسی کے ساتھ کرے نکاح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 حد اس پر حد واجب نہیں ہے باقی رہی تاجیر تاجر لا کن لیکن آگے کیا ہے اس کو سزا دی جائے گی اس کو سزا تاجیر کے طریقے پر صاحب لکھا ہو نیچے اے یو ذرابن مول طریق بے تری کے طور پہ اس کو سزا دی جائے گی اب ذرا سمجھو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 ہاں مسئلہ یہ امام صاحب کے دو شاخ امام یوسف اور امام محمد انہی کے ساتھ امام شافی بھی وہ کہتے ہیں واجب ہے <متصف> جب ہو اس کو جاننے والا اس کو علم ہو بات صرف اتنی آ رہی ہے امام ابو نیپا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مخصوص طور پہ اب ذرا سمجھو ایک بات کو اس کی وجہ یہ ہے کہ علیہ صاحب کا علمہ جانتا ہو کہ ماں کے ساتھ نکاح کے ہے حرام اب ذرا سمجھو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 لکھا ہوا ہے ہررے بتا رہے سے نکاح کرنا حرام ہے ہی نہیں ان کے نزدیک نکاح ہے جب موچے کرے مہا نانی دادی کے ساتھ جو کچھ کریں مرضی کرتے رہیں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 اب آپ کہیں کہ پڑوسن سے اب کوئی آدمی کچھ کر لے وہ کہیں گے جی یہ پڑوسن کا نام تو قرآن میں نہیں آیا اس لیے موجے کرو جو مرضی کرتے رہو اس طرح ہم آپ کو موجے کرنے نہیں دیں گے اللہ کہتا ہے ازانیا سب ازانی جنا کرنے والا عورت ہو مرد ہو یہ زنا ہوتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب یہی بتا دیں اسران صاحب آپ مولوی صاحب سے پوچھ کر بتلا دیں ماں کے ساتھ جو یہ ہم بستری کرے اس کو زنا کہو گے یا تحجد کہو گے تحج پڑ رہا ہے اس کو بھی کہا جائے گا یہ جنا کر رہا ہے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 یہ مرتب ہو گیا ہے اس کو قتل کر دو امام محمد اور ابو یوسف نے کہا حد لگاؤ یا امام ابو بنیفا صحیح یا امام محمد اور ابو یوسف صحیح اگر حد نہیں ہے اس پر تو ابو یوسف اور محمد کے بارے میں کیا کہو گے کہ انہیں اتنا ہی پتا نہیں لگا کہ اس پر حد نہیں وہ تو کہتے ہیں اس پر حد ہے حد لگاؤ امام ابو بنیفا کہتے ہیں حد نہیں اور آپ کی ہدایا میں لکھا کہ اس کو تاجیر مارا جائے گا قتل نہیں کیا جائے گا حضرت صاحب ادھر عبارت پڑھی بو زربند زربن، اس کو مارا جائے گا قتل کا کہا ہے اس میں اور تاجر کے طور پر اس کو دکھ پہنچانے کے لیے تکلیف دینے کے لیے قتل کا کہاں سے پڑھ لیا یہ قتل کا ثبوت دکھائیں کہ امام ابو بحنیفا یہ فرماتے ہو قول امام ابو بحنیفا کا ہو کسی اور کا قول قبول نہیں کیا جائے گا اور امام ابو حنیفہ کہو کیونکہ آپ کہتے ہیں کیونکہ آپ تو مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اور آپ نے کہا کہ تاجیر لگائی جائے گی اور تاجیر انتالیس کوڑے آپ اس کو لگا کر چھوڑ دیں گے اور جو غیر کے ساتھ زنا کرے اس کو قتل کر دیا جائے پتھر مار مار کر ردم کر دیا جائے اور جو اپنے گھر میں اپنی ماں بہن کے ساتھ کرے آپ کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا مار کر اس کو تکلیف تھوڑی سی دو اس کو چھوڑ دو یہ قانون آپ نے کہاں سے نکالا اس قانون کو آپ بھی قرآن حدیث سے ثابت کریں کہ جو محرمات کے ساتھ کرے ورنہ حدیث میں آیا ہے جیسا کہ آپ نے بھی مانا کہ اس بدبخت کو قتل کر دو یہ اللہ کے نبی نے حد لگائی تھی تبھی تو اس کو قتل کیا تھا یہ ویسے ہی کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو فیصلہ کرتے ہیں اسلام میں وہ بھی حد ہے قرآن جو کہتا ہے وہ بھی حد ہے یہ دونوں چیزیں حد ہیں اور اس کا رجم کرنا بھی ثابت ہے اس کو در مارنا بھی ثابت ہے جو شادی شدہ نہ ہو اور جو ہر سے کرے اللہ کے نبی نے اس کی گردن اڑا دی یہ تو آپ نے بھی تسلیم کر دیا اور یہاں آپ کی فکا میں لکھا ہے اس کو اس کو کھلا گا کی ویسی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 دنیا دنیا تو ان ہی نہیں تو مسلمان جو آدمی رسول نے فرمایا جو کسی محرم سے مم وقا ذات محرم منو فق تو لو ہو فق لو ہو اس کو قتل کرو اس کو قتل کرو اور حد کیا ہوتی ہے کوڑے مارنا رجم کرنا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کو قتل کرو قتل کرو تو یہ تاجیر ہے اور ہماری تر مختار وغیرہ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تازیر تازیر قتل تک بھی تازی پہنچ سکتی ہے اور یہ میرے پاس ہے پہلی جلد کی صفحہ ایک سو موجود ہے حدیثہ پڑھنا کام ہے حضرت حضرت, ساڑا حضرت, بول حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کال امربی خالی ابو بردا تب نیار تو کہاں جا رہی ہو کالا بآسانی رسول اللہ, اللہ رجول رسول پاک نے مجھے بھیجا ہے میں جا رہا ہوں اس آدمی کے پاس جس نے اپنے باپ کی بی بی سے نکاح کیا ہے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 یہ صاف حدیث ہے یہ اب یہی تو میں کہتا ہوں یہ ایک مسئلہ چنا تھا مودی صاحب نے یہ ایک مسئلہ چنا صرف ایک مسئلہ اور اس ایک مسئلہ کے اندر بھی کٹ ثبوت اور کٹ الدلالت نس کے خلاف نہ یہ فقہ کی بات ثابت کر سکا ہے اور قیامت آ سکتی ہے یہ ثابت نہیں کر سکتا انشاءاللہ یہ ان شاء طرح پیش ہے ہے اے نا کر امام صاحب کا پیش کرو جی امام صاحب کا اس میں اب امام صاحب کی بات میں کیا پیش کر رہا تھا اس کی میں نے توجہ کر دی بات یہی ہے یہی تو ہم کہتے تھے کہ یہ مسائل ہیں اجتہادی جہاں پر مجھ تحیدین کا اختلاف ہے امام شافی کچھ اور کہہ رہا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد کچھ اور کہہ رہی ہیں امام ابو عنیفا کچھ اور کہہ رہی ہیں ان مجتحدین کا اختلاف ہے جب مجھ کا اختلاف ہے تو یہ مسئلہ ہو گیا اجتہادی جب مسئلہ ہو گیا اجتہادی اجتہادی مسائل کے اندر اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے یہ مسئلہ منسوخا نہیں ہے کہ جہاں پر نس قطی و ہو قطی و دلالت ہو اگر ہے تو پیش کرے مول طالب الرحمٰن صرف ایک آئٹم ہمارے اندر ایک آئت لائے جس کے اندر یہ ہو کہ محرمات سے جو آدمی نکاح کرے تو اس پر حق اگوا دے میرا خیال ہے عوام یہ صدر صدر صدر صاحب دیکھے فقہ کی عبارت طالب الرحمن صاحب نے پیش کی ہے لا حد علی لا حد علی اب لا حد علی کا من آ طالب الرحمن صاحب یہ کرتے ہیں کہ موجے مارتے رہے یہ میں کہوں گا کہ اگر یہ کسی کتاب سے بتا دیں صدر صاحب آپ یا یہ کہ موجے مارتے رہیں خدا کی قسم میں اپنے مناظر کی طرف سے شکست لے کر اور یہ حکومت بڑا جھوٹ ہے کہ جس طرح یہ جھوٹ بولے کہ نبی نے فرمایا من اتل بہی متا بلا حتہ لے جیل میں تو جس طرح یہ کوئی کہے کہ حضور نے جائز کرار دے دیا میری حوال جو موجود ہوتی ہے آپ ذرا بند رکھیں میں صدر صاحب سے بات کر رہا ہوں صدر صاحب اس مناظرہ دیکھنا آج کا نہ ہونا میری بات سمجھیں آج کا نہ ہونا عوام کو سمجھتے صدر صاحب صدر ہے صدر صاحب صدر صاحب بھی ہے صدر سا صدر سا بھی ہے نا سنو گالی نہ صدر صاحب کی بات اس میدان سے سنیں کچھ بھی نہیں بولو ایک میں دفرا نا میں دفرا نا صاحب ابھی ابھی بات ہونا ہے جی ابھی بات ہوا ہوا ہونا جہاں کیا ہے کہ ہمارے جی باجب ال قتل ہے میں تقریر کے دوران انہوں نے کیا حوالہ امام ابو کوئی امام صاحب کا نام ہے کہ نشان لا دو شکست لکھ دینا اچھا ماں بے بولی نہ کرو میرے مارے ٹھہرو ان واجب قتل <سؤال> ہے دو گلا ہو گیا جدو نے کہا واجب حوالہ پڑھو نے کتاب پڑھی میں کیا امام ابو حنیفہ کا نام دسو نے کتاب بند کر دیتی اس سال سب چپ کر دیں کرنا میں دوبارہ یہاں ٹائم دینا ایک منٹ ایتھے امام ابو حنیفہ کا نام دس دو کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہوئے کہ جہاں بندہ ماں نالی لال نکاح کرے ضرور کرے اس سے فیصلہ کرنا کرو کہ آواز یہ جو فت القدیر کی عبارت میں نے پیش کی تھی یہاں پر بحث یہ آ رہی ہے یہاں پر جو بحث آ رہی ہے وہ یہ یو جا اوکو کی کول ابی ہنی فاتا وقال ابو یوسف محمد یہ فی مسالہ یہ اوپر بات امام ابو نیپا کی نہیں یوجو تینوں کی ہے ابو یوسف اور محمد کی بھی ہے وہ ان کی حد ہے تینوں کی جن کی حد نہیں بولو بولو ہاں بولو ہاں بولو جن کی ہاں بولو حد نہیں سزا سزا, سزا, سزا کیا اس سزا کے لیے یہ روایت پیش کی ہے جس روایت کے اندر یہ لفظ آ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو حکم دیا کہ ان از ربا ان کہو خزا مال ہوں کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گردن کاٹ دوں ہر ایک جانتا ہے حد تو ہے ہد کیا ہوتی ہے سو کوڑے ہوتے نہیں ہات سو میں بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے پوچھ رہے ہیں ہم سے اسرار صاحب جیتل اسے لکھو ہاں میں جتنے قتل کا نرس ہے جتنے قتل کا لفظ ہے ایمانے کو ہم نہیں پاتا है ہدا یہی ہدایہ ہدایا کے اندر یو جاؤ یو جاؤ یو جاؤ بتن اسی میں اسی میں جو امام ابو انیفا کی دلیل آگے پھر لکھی ہے امام ابو انیفا کی جو دلیل اس میں آگے صاف لفظ ہے موج نہیں ماری بلکہ انہیں جرم ہے پڑی جی, جی آیا واجب <صحیح> نہیں بتا رہا ہے تجھ جیسے آدمی کو یہ کلّہ چونکہ آیا ہے وہ مخصوص واقعہ میں کوئی ہدم نہیں ہے اگر ہدم ہے سراہتن تو پیش کرو سراہن سری حبیب صحیح کپیو سبوت کپیو دلالت یہ آج پیش کر تاضیر دی جائے گی تاجر تاجر اور یہ ہمارے پاس موجود ہے تاضیر کہ تازی ہم کیا کچھ کہتے ہیں وہ یقون تازی رل قتلے وہ یقون تاجیر و بل وہ یقین تاضیر و یہ ہماری کتاب شامی تیسری کتاب یقول تازیر یہ تاجر صرف انتالیس کوڑے نہیں مارنے ہوں موجود مارنیاں نہیں ہوں تاجیر کیا ہوتی ہے تاجیر بل قتل تاجر کے اندر اس کو قتل کیا جا سکتا یہ کسی ایک مسئلے میں ثابت کرو کتی ثابت کرو کتاب دیو دیکھ کتاب دو کتاب کتاب دیتا ہوں ایک بات اگر یہ اس بات کو لکھ کر دے کہ اس میں اور امام صاحب کا نام ہوا تو شکست لکھتے ہیں امام صاحب کا قول قتل کے اوپر ملک صاحب کا ملک صاحب اگر بات کریں یہ کہتے ہیں امام صاحب کا نام ہو تو میں شکست لکھ دیتا ہوں میں کتاب ہوں بات پر نام چاہ مسئلے پر کے جوش کے لیے امام صاحب جو کہتے ہیں صاحب اس مسئلے پر ہوگا کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے مطلب تعذیر ہے حکومت ہے عقوبت کی وضاحت جو کر رہے ہیں وہ ہے قتل امام صاحب کر رہے ہیں امام صاحب کر رہے ہیں امام صاحب نے عقوبت کہا ہے اور عقوبت کے بعد وہ روایت لائی ہے کہ عقوبت کون سی ہے وہ عقوبت ہے قتل وہ تو پوچھ رہے تھے کہ ابھی کہاں ہے آپ نے خود روایت پڑھ لی روسٹ آج سو کوڑے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ ان کے ہمارے نزدیک جو عام سے کرے اگر غیر شادی شدہ ہے اس کو سو کوڑے مارے جائیں گے اگر شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا لیکن اگر کوئی شخص اپنی ماں سے محرمات سے کرے اس کو قتل کیا جائے گا یہ حد ہے کس نے کیا محمد الرسول اللہ نے رجم کس نے کیا محمد الرسول اللہ نے جب محمد الرسول اللہ نے رجم کیا حد بن گئی جب محمد الرسول اللہ نے قتل کیا حد بن گئی جب قرآن نے سو کوڑے کہا حد بن گئی کوڑے مارنا بھی حد قتل کرنا بھی حد رجم کرنا بھی حد یہ تینوں حدیں ہیں اور ابو حنیفہ کہتے ہیں اس پر حد نہیں اس کو تعبیر لگائی جائے گی اور تعبیر ان کے نزدیک ابو حنیفہ کے قول کے مطابق انتالیس کوڑے اکثر جو ہے ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے ان سے میں نے پڑھایا تھا کہ لاطن عقوبتن اس کو سزا دی جائے گی تکلیف پہنچائی جائے, جائے گی قتل کا حکم نہیں دیا اے, ی, اے ضربن اس کو مارا جائے گا جوتوں کے ساتھ مارا جائے ڈنڈے کے ساتھ مارا جائے کیوں کے طریق کی اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہا جائے گا کیوں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ شبہ پڑ گیا شبہ کیا پڑ گیا کہ اس نے جب ماں کے ساتھ اس نے جب ماں کے ساتھ یہ کام کیا جب اس نے ماں کے ساتھ یہ کام کیا یہ سمجھا کہ ماں بھی عورت ہے اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے تو میں نے ثابت کیا کہ ہٹے تین ہیں محرمات کے ساتھ نکاح کرنا اس کی دلیل خود مولوی صاحب نے پڑھی کہ جو محرمات کے ساتھ نکاح کرے اللہ کے نبی نے اس کی گردن اڑا دی یہ حد ہوئی کہ نہ ہوئی اور پھر انہوں نے یہ لکھا کہ اگر جانتا ہے کہ یہ اگر یہ جانتا ہے کہ یہ مجھ پر حرام ہے مجھ پر حرام ہے تب اس پر کوئی حد نہیں اس کو تاغیر لگائی جائے گی قتل کرنے کا جہاں اس نے پڑھا اس نے امام ابو حنیفہ کا قول دکھائے کہ ایمان ابو فرماتے ہیں کہ جو ماں کے ساتھ زنا کرے اس کو ہم قتل کریں گے اللہ کے نبی نے حکومت حد, حد لگائی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں کہ قرآن میں جو چیز آ وہ بھی حد ہم مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے رجم کیا یہ بھی حد, حد حدیث میں ہے قرآن میں رجم نہیں کہیں بھی حدیث میں ہے کہ رجم کر دو ہم نے مانا کہ اللہ کے نبی نے رجم کروایا یہ بھی حد اللہ کے نبی نے ماں کے ساتھ نکاح کرنے والے کو قتل کروایا یہ بھی حد اور امام ابو نہیں فرماتے ہیں لا ید والے بھی حری پتہ میرے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں تاضیر ہے کتنی نیچے خود لکھا ہے تکلیف پہنچانے کے لیے ماریں گے اس کو قتل نہیں کریں گے قتل کر دیا پھر تکلیف کیا پہنچانی تکلیف پہنچانے کے لیے ماریں گے اور ان کے نزدیک انتالیس کوڑے ہے تاجیر جو یہ بیان کرتے ہیں جس میں ہم دکھائیں گے کہ ان کا یہ قول ہے ورنہ اگر یہ قتل کا حکم دکھائیں امام ابو حنیفہ سے دکھائیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے اگر کہتے ہیں اس پہ حد نہیں کہتے ہیں اس مسئلے میں حد نہیں تو ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں اس پر حد ہے اب یہ بڑے عالم ہے یا امام ابو علی کے شاگ ابو یوسف اور محمد بڑے عالم ہے امام شافی کہتے ہیں اس پر حد ہے امام شافی کیوں کہتے ہیں اس پر حد ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ماں کے ساتھ نکاح کرنے والے کو قتل کروایا یہ حد لگائی ابو یوسف بھی اس حدیث کو مان کے کہتے ہیں حد لگاؤ قتل کر دو امام محمد بھی کہتے ہیں قتل کر دو اور یہ کہتے ہیں کوئی حد نہیں یہ میری بات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں باہر کرو گے رگم ہو جاؤ گے پتھر مار مار کر باہر پڑو گے دورے پڑیں گے گھر میں سب کچھ کر لو لا لاحت کوئی حد نہیں لا لاحت کا ترجمہ کرو کوئی حد نہیں چوتوں کے ساتھ اس کو پیٹا جائے یا تو مجھے وہ نام دکھائے امام بحنیفہ کا نام ہو اس پر ہو و یہ ہم پیش کر رہے تھے کہ محرمات سے اگر کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو اس میں بات تو ہے صاحب صاحب میں ہمت ہوتی تو ہمیں انفیوں کو ثابت کرتے جس طرح اناف کی بات انہوں نے کہی تھی کہ یدھی قرآن اور حدیث کے مقابل نسکتی ثبوت کتی و دلالت کے مقابل بات کرتے ہیں مقابل تو یہاں بات کوئی نہیں آ رہی یہاں کیا آ رہا ہے یہاں امام صاحب فرماتی ہیں اس مخصوص واقعہ میں حد نہیں ہے تاجیر ہے حد نہیں ہے تاجر ہے حد کا یہ معنی نہیں ہے کہ موجا کرو بلکہ اس کو سزا ہے اور سزا خود ہمارے ہنفیوں کی کتابوں میں کوئی غیر مقدوں کی بات نہیں ہماری انف... ہاں انفی... یہ جو ہے, کی ہے نا بات یہ فکر کس کی یہاں نہیں جہاں سمجھ یہاں پہ امام ابو نیفا کا پتوا اور امام ابو یوسف وغیرہ کا اور وہاں اختلاف ذکر کیا جاتا ہے جہاں اختلاف ذکر نہ کیا جائے گویا کہ امام ابو عنیفا امام ابو یوسف امام محمد سب کا یہی نظریہ ہے یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تاجر کیا ہے تاجیر بل قتل تاجر کیا ہے پہلے قتل بھی ہوتی ہے جب ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ حج اور آپ جو کہتے ہیں اب قرآن رہی؟ پاک میں جو ہے اب خاموش نہیں کریں گے جو سو کوڑے ایک دوسرا سمجھو حدیث میں رجم آتا ہے حدیث میں رجم اب یہ دو ہیں حدیں اس کے علاوہ قتل بھی حد ہے قتل بھی حد ہے جمہور فکہا اور محدثین کا یہ قول ہمیں دیکھا کہیں کہ قتل بھی حد ہے اور ہم کہتے ہیں کہ قتل ہمارے نزدیک تاجیر ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے تاجیر کو واجب کیا ہے اس کو قتل کرنا چاہیے بات تو ایسی دی ہم نے بھی قرآن کو مان لیا اس آدمی کو مٹا دیا جائے ختم درجہ اس کا سے کم کم ہونا چاہیے لیکن کیفیت سکتا ہے یعنی اس کو زیادہ سخت سختی آگے یہ کہتے ہیں وہ قتل کہ یہ تاجیر قتل تک بھی ہو سکتی ہے قتل تک بھی ہو سکتی ہے تو اب تاضیر ہے باقی رہا حد کیوں نہیں ہے یہ حدیث ہے جی شریف صفا ایک سو نمبر ایک اس کے اندر ادر اول ہدود ان مسلم تم فنکان لہو مخرج الفل سبھی جہاں پر کوئی شبھ وغیرہ آ جائے تو وہاں پر حد ٹال جایا کرتی ہے اس اطلاع کو سامنے رکھتے ہوئے سفا ایک یہ امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ چونکہ اس کے اندر کوئی شک شب پیدا ہو جاتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں وہ حد نہیں ہے اور بات ہم بالکل صاف کرتے ہیں یہ قرآن کی کوئی آیت بتا دیں دوست میری ترجہ کرو صرف ایک آئے ہمارے اندر کوئی زند نہیں یا ایک حدیث پیش کر دے اس مسئلے پر کپی یو دلالت کپیو سبوت جس کے اندر یہ ہو کہ محرما سے جو نکاح کرے اس پر حج واجب ہے میں جو پہلے کہہ رہا ہوں سابت کرنا اس کا کام اور اپنے اس کو چھوڑ دینا ہمارا کام جب ہاں تک ہم کہنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے پاس جب ثبوت ہی نہیں ہے بات صاف ہے کہ وہ آدمی مرتد ہو گیا ہے اب ہم تو اس کو مرتب کہہ رہے ہیں اور صاف کہہ رہی ہیں کہ اس کو تاجیر دی جائے گی صاف کہہ رہی ہے اس کو موجا مارن کی کوئی اجازت نہیں کہ کارے چڑ منجے مول طالب عرمان کے درطے شروع کر دیے یہ گھر ہو سکتی نہیں ہے کوئی بھی یہ تاجیر وغیرہ نہیں ہے کوئی بھی ہم صاف کہتے ہیں تاجیر او قتل تک پہنچ سکتی یہ ایک مسئلہ تھا ایک جو چنا تھا مولوی طالب الرحمٰن صاحب نے واہ واہ چیو سب دلالت ساڈا قول ثابت نہیں نس ہوتی سبوت پیش کر دلالت پیش کر محرمات واسطے اتوا میں پیش کرنا تیرا کم تیرے مذہب نو قبول کرنا کریم مولوی صاحب ہوئی حدیث پڑھن کی لکھو جس سبھی سبھی لکھو لکھا جس سبھی طرح لکھا ہے حضرت صاحب دلالت نہیں دو پڑی نے دو پڑی نے ایک رہا یہ موجہ کا کام ہے میں دو پڑھیا نے یہ کہنا ایک بھی نہیں ہوئی ایک بھی نہیں ہوئی ہاتھ چند دن کے سنگ پکڑا دیتے نے پکڑ کے کہہ رہے نہیں ہوئے سنگ نہیں کہہ رہے گا دو آئی چاہر چپ کردر چپ کر صاحب, صاحب میں میرے بیٹھو صدر آئی صدر صاحب صدر صاحب شروع ہو صدر مسئلہ جو فقہ کا طالب الرحمان صاحب پیش کر رہے ہیں ایک تو بات یہ ہے آپ اس پر کنٹرول نہیں کر رہے کہ یہ کت یت دلالت کت ثبوت کے خلاف نہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو لکھا ہوا ہے طالب رحمان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ وہ گھر میں جا کر موجیں کرے یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موزیں کرنا اس لیے لکھا ہوا اگر ان کی اصلاح کے مطابق کہ اس قسم کا غیر مقلد شاوت کا مارا ہوا یہ کام کر دے اس کے لیے قتل فقہ نے یہ مسئلہ لکھا ہمارا کوئی انفی آج تک یہ نہیں بتلا سکتا کہ کسی ہمارے فکیر نے کسی ہمارے مولوی نے یہ مسئلہ اپنے انفیوں کو بتلایا ہو کہ تم اپنی ماں سے بہن سے محرمات سے نکاح کرو تمہارے اوپر حد نہیں ہوگی کسی نے نہیں بتلایا اور جو یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں صدر صاحب فر مت فر مت چاہیے تو یہ تھا کہ یہ فکا کا قول یہ بتلاتے کہ امام ابو منیفا نے لکھا ہے کہ حرام نہیں قرآن میں حرام ہے امام نے لکھا ہے کہ حرام نہیں پھر تو ان کی بات چکر کھا سکتی تھی لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں اور ہاتھ کی جو تاجیر کے بدلے میں کہا ہاتھ کے بدلے میں تاجیر کی کیا صورت بیان کی مولانا نے قتل بیان کی ہے یہ بتائیں کہ قتل سخت ہے یا اس کو سو کوڑے مارنا سخت ہے ذرا میں لوگوں سے پوچھتا ہوں قتل سخت ہے کہ سو کوڑے مارنا چاہتا ہے اسی طریقے سے تاجیر تو اس کے بارے میں ہے نا جو شادی شدہ ہو تو ہماری فقہ تو یہ لکھ رہی ہے صدر صاحب کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں بھی اس نے اگر یہ فیل کر لیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے اس کو عقوبت کی جائے عقوبت کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اب دیکھیں غیر شادی غیر شادی شدہ کے لیے بھی قتل ہے غیر شادی شدہ کے لیے بھی قتل ہے تو دوسرا یہ انہوں نے آدھی مطلب بات کرتے ہیں کیا صاحب نے اس بارے میں نہیں کہا کہ جائے مسئلہ تو ختم پھر صدر صاحب یہ بات جو کرتے ہیں کہ آپ آب امام ابو حنیفا کا نام نکالیں یہ امام صاحب سے سندن یہ ثابت کرتے کہ امام ابو حنیفا رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ اس پر حادث نہیں ہے تو پھر بھی بات بنتی ہے سندن یہاں بھی فقہ کا قول ہے یہاں فکار نے نقل کیا ہے بات بات یہاں نقل کیا ہے, کی تفسیر بھی بوجود ہے جنہوں نے نقل کیا ہے انہوں نے امام عرفہ کا نام بھی فتح میں آ گیا ہے اپنے مناظر کو پابند کریں اور اپنے اس قوامین بالقسط نہ بالکش اور کا ثبوت دیتے ہوئے انسان بسم اللہ آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون حضرت آپ مناظر کو پابند کرنے کا کہہ رہے ہیں آپ تو خود ہی پابندی سے نکل رہے ہیں بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ دکھائیں جہاں جو شرائط طے ہوئی تھی جی بتائیں کہ طالب الرحمٰن صاحب ثابت یہ کرنا ہے بوری پڑھنا کہ احناف جی اناف مسائل منصوصہ میں بھی تقلید کرتے ہیں یہ ہے سرے ابھی آپ اہنب سے نکل کر امام ابو حنیفہ سے صنعت مانگ رہے ہیں ہماری بہت سے آپ نکل رہے ہیں یا نہیں, نہیں یہ ہیں؟ ہم نہیں نکل رہے ہم دیکھئے آپ ہی نکل رہے ہیں رد المختار ہیں ہم نے رد المختار سے آپ نے رد المختار میں اور صاحب ہدایات نے ہدایہ میں حنیفا پر جھوٹ باندھا ہے, ہے نہیں نہیں جو لکھا ہے ہم انہیں سے پیش کر رہے ہیں صنعت بھی جائیں گے جس سے آپ پیش کر رہے ہیں یہ سنت کے ساتھ کیوں رہی ہے میں نے آپ کی بات پوری سنی آپ سے اب بیان میں اپ نے یہ اعتراض ہو کہ نا اپ اخناف کے خیال ہے طرفین کو مناظرہ کرنے دے بہتر رہے گا۔ اصل مسئلے سے تے نہیں منگی نہیں نہیں تسی میرے نال ہن گل کرنا اینو درمیان وچ دینا گل کرو تسی اینو نہ بولنا دینا تقریر ہاں چلو جی سنو دور دوبارہ یا دور دوبارہ سنو نا دوبارہ ہاں یہ تا جواب ہے ہن دل سے گل کہ اور تو گل کرنا فائدہ کوئی دا جواب لو ہاں ابھی مسئلے بیان کیتے ہیں نو نو مسلے مسئلے ایسے بیاں جسان دی آیات پڑھی آنے. حدیثہ پڑھی آنے. نو ست. باقی رہ گئے سات جس مسئلے دے بارے ایک اختلاف ہویا کہ جیڑی حدیث پڑھی ہے یہ کتو تے کت دلالت ہے کہ نہیں اے موضوع اسی نہیں چڈیا نو اچھ قرآن دی آیات متوطر حدیث نے تے دو مسئلے ایسے نے جساری حدیث ہویا بھی تے دلالت ہیں نہیں دلالت نے ہٹیا ہوں گے خود گل کر بولن دو بولن دو بولنے والا درمیان یہ نماز پڑھ چلو چلو ٹھیک ٹھیک لمی جاتا وہ ہے متابہ تیر ہاں ذرا سمجھ کچھ آپ کے نزدیک تو یہی ہوتا ہے تو عورتوں کی جگہ تاروبار گزارا کرنا ہوتا ہے جو بھی پیش کریں اس کے علاوہ یعنی قطن آپ اپنے مناظر کو پابند کریں ایک پہلے یہ ثابت کرے پھر مسئلہ پیش کرے جس طرح تین منٹ کی گفتگو کے بعد یہ بولیں گے وہ بولے تھے انہوں نے سنا تھا اب یہ بولیں گے وہ سنیں گے پھر دو منٹ میں لوں گا معاملہ برابر ہو جائے حضرت صاحب سات مسلے چھ اور دو آٹھ آٹھ مسئلے میں نے بیان کیے حضرت صاحب کو صرف دو مسئلوں پر اختلاف ہوا کہ یہ کت ثبوت اور کت دلالت نہیں وہ جو حدیث میں نے پیش کی بخاری سے بخاری اور مسلم کی روایات پر میں نے تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا آپ نہ بولیں آپ نہ بولیں آپ نہ نوٹ کر آپ نے تیسرا مسئلہ میں نے جو بیان کیا اس میں رب کے قرآن کی آیت پڑی کہ زنا کرنے والا مرد ہو زنا کرنے والی عورت ہو یہ کتی ثبوت اور کت الدلالت ہے نعمانی صاحب یہ کت ثبوت اور کت الدلالت ہے کہ نہیں زنا کے بارے میں قرآن کی آیت پھر انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہمارا جو ہے مستبی قول نہیں ہے میں نے جہاں سے پیش کیا انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو کتاب ہم نے لکھی ہے ظاہر روایات سارے علماء جو آپ کے بڑے بڑے ہیں اس پر فتوے اور اس پر یہ آپ کو تھوڑا سا اعتراض ہوا کہ ہمارے نزدیک والا حق یہ ہے میں نے آپ کو بیان کیا کہ ظاہر روایات میں مسئلہ یہ ہے جس پر آپ کا اتفاق ہے اور اس پر آپ نے فتوا دیا ہے اور اس میں آپ نے لکھا ہے کہ جو فتوے ہم نے ہندیا میں جمع کیے وہ سب کے سب متفقہ بھی یہ بھی ہم حوالہ پیش کر دیں انشاءاللہ حرم والی میں نے پیش کی حضرت صاحب مدینہ آپ کے نزدیک حرم نہیں میں نے متواتر حدیث سے ثابت کیا کہ مدینہ حرم ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا یہ آپ کے ذمے قرض ہے اور مرتے دم تک قرض رہے گا متواتر حدیث مشرق مشرقر کون سی کتاب آپ کو دے دیں گے متواتر کو جمع کیا یہ کتاب لے لیں یہ کتاب لے لیں جس پہ متواتر حدیث کو جمع کیا ہے میں نے پھر آیت پڑھی کہ مشرق حرم میں داخل نہیں ہو سکتا میں <سجد> نے آیت پڑھی مشرق حرم میں داخل نہیں ہو سکتا آپ کے مذہب کی کتاب سے میں نے ثابت کیا کہ آپ کے نزدیک مشرق حرم میں داخل بیت اللہ میں ہو سکتا ہے میں نے ثابت کیا جس <سجد> <fighters سجد> حوال کا حوالہ کس کا نمبر شروع میں لکھا ہوا ہے شروع میں نکال دیتا ہوں دے دیں نکال دیتا ہوں نکال میں نے میں نے یہ ثابت کیا کہ جان کے بدلے میں جان آپ کی فقہ میں لکھا بچے کو پانی میں غرق کر دو اگر کسی بھٹو کو یہ پتہ لگ جاتا کہ ہنفیوں کے نزدیک پانی میں غرق کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے وہ محمود علی قصوری کو پانی میں غرق کر کے مرواتا ایسے نہ مرواتا اور نہ اس کی جان جاتی بے کی میں نے ثابت کیا رب کے قرآن سے کہ یہ جناب جو آدمی کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا میں نے کوئی حد نہیں یہ کہتے ہیں پوری نہیں پڑی وہاں لکھا ہوا ہے, اس کو سجا دی جائے گی کھلا بجا کی تا ویسی مارے ویسی اور جنا کرے اللہ نبی آداب ان کو قتل کر دو اس سکھلا بجا کر کے ان کو چھوڑ دو تاریخی شکایت حاجر میں نے ثابت کیا کہ یہ قرآن پاک ہے اور اس قرآن پاک, پاک لوگ استعمال کرتے ہیں آپ کے مذہب کی کتاب سے پڑھا کہ آپ نے لکھا کہ خون سے پیشانی پر فاتحہ لکھنا جائز اور اسی طریقے سے اور اسی طریقے سے پیشاب اور خون سے یہ فاتحہ لکھنا جائز وہ الفتوہ اور فتوا بھی یہی ہے کہ فاتحہ کو پشاب سے لکھا جا سکتا ہے اگر ضرورت ہے تو اس کا انکار کر کے دکھاؤ میں لفظ دکھاؤں گا سفا نمبر 154 پر کہ وہاں لکھا ہوا ہے وہاں یہ بات لکھ واحول بھی یہی ہے فاتحہ کو پیشاب سے آپ کا فتوا ہے کہ فاتحہ کو یہ رب کے قرآن کی توہین ہے اور قرآن کے خلاف ہے اور نیا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھلے سارے کم جنا سیماختہ تم بھی جو انسان ارادہ تین منٹ جب ہو جائیں گے میں بتلا دینا تاکہ صدر صاحب پانچ منٹ کا ٹائم لیں پانچ منٹ کیوں پورے آپ نے کیا پانچ منٹ بتائیں اب اب یہ بولیں گے اب آپ نہ بولیں بات نہیں کر رہا میں صدر سے بات کر رہا ہوں آپ کو آپ پچھلی سفر پانچ منٹ سے بات کر رہا ہوں کہ موضوع سے خارج بات ہو رہی ہے اور وہ حوالے پیش کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو مستاج رہا ہے اس کے لیے حد نہیں ہے حضرت نے حوالہ پیش کیا ہے انہوں نے دیکھو حد لکھی <تصفح> ہوئی ہے بل حق کو حق کس کو کہتے ہیں دلکھو. کہ یہاں پر لکھا ہوا انہوں نے پڑھا بھی ہے اب یہ کیسے باتیں کرتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں عالمگیری میں ہے کبھی کس میں ہے کبھی بات ہو رہی تھی مسائل منسوخ علیہ کت یو دلالت اور کت یو سبوت ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں ابھی ہم اگے اسی جگہ پر کھڑے ہیں یہی تو ایک ہی جی یہی تو شکایت یہی آپ کی ہے کہ شکست ہر ویلے چلے نہ اس سے حد لگنی ہے جیڑی ہر ویلے چل رہے اس سے حد لگنی ہے جیڑی کھلی رہے اپنی جگہ وہ صحیح ہوتی ہے جیڑی ہر وقت غیر مقلد کدی کس سے کوٹھے تھے کدھر کس سے کوٹھے تھے اس سے حد لگنی ہے وہ مساجر ہوتی ہے اس کے حق چلنی ہاں چلنی تے ہاتھ ہونی ہے اگر اس طرح ہو سی نے سلجی گل کرو ورنہ جب آتی سدر سے یا خود تو قطی اللالت اور کت ثبوت کی بات چل رہی تھی پہلے تو آپ نے ابھی تک تعریف نہیں کی نمبر دو اس کا والا پیش نہیں کیا نمبر تین زنی ہے یا کتی ہے اس کا والا آپ نے پیش نہیں کیا دھوکے کے لیے تدریب الراوی کی آپ کے مناظر نے جو عبارت پیش کیا وہاں پر جمہور کا قول نہیں ہے بعض بعض کا لطف ہے اور ان میرے مناظر نے جو مسلم سے صفا بائی سے جمہور کا قول تدریب الراوی سے محققین اکثریت کا کال پہلے نہیں دیکھی دی تھی اور اس کے بعد حضر باری اور بخاری یہ چار کتابوں سے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ یہ خبریں واحد زنی ہوتی ہے تو آپ جو ہے طالب تعلمان صاحب کبھی جاتا ہے اس کا مقصد ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی فاتح لکھی گئی ہے وہاں میں جھوٹ بول رہا ہے کون سے پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھی جا رہی ہے آپ کے مناظر نورستانی نے کہا تھا جس پیشاب کے بارے میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے نورستانی نے کہا تھا میں اس کو پینے کے لیے تیار ہوں لکھے رد المختار نکالے میرے پاس کیسے موجود ہے آپ کے نورستانی نے کہا تھا جس پیشاب کا مسئلہ یہاں لکھا ہوا میں اس پیشاب کو پینے کے لیے تیار ہوں معقول الخم کا مسئلہ یہاں لکھا ہوا ہے ہم اس مسئلے میں نہیں جاتے آپ جو ہے دوسرا مسئلہ پہلی شکست لکھ دینا پہلی شکست دے دیں جو تحریر میں نے دی ہے صدر نے مطالبہ کیا تھا آپ لکھ کر دیں ہم کریں گے میں نے لکھ کے دیا کہ نہیں دیا سب کے سامنے لکھ کے دیا اس پر کیوں نہیں جاب آ رہا کیوں نہیں مطفا مطفق علیہ کو صدر کے کہنے پر ثابت کیا جا رہا کہ یہ جو ہے کتیہ دلارت اور کتیہ ثبوت ہیں اگر صدر صاحب آپ بھی انصاف کا رامن چھوڑ دیں گے تو پھر ایسے صدر جو ہیں اللہ خیر کرے پاکستان کی تباہی اللہ اپنے جو پہلے جھوٹ تو بول رہا ہے اس کو نہیں پتا جی بالکل جی اگر, اگر میں یہ <boundaries> جس پیشاب سے فافیہ لکھنی ہے اس پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ معلوم اللہ میں صدر صاحب ریٹائرمنٹ لے لوں یہ دیکھیں جی ہم پہ نشان لگا دیں بالکل جی یہاں یہ بات ہو رہی ہے یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیلا اور نیین والوں کو اونٹوں کے پیشاب پینے کا حکم کیا ہے سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے جی اب اس پر کچھ پکار یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی بنا پر معقول لحم جانور جو ہیں جن کا گوشت کھایا تھا ان کا پیشاب پاک ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک یہ پاک نہیں ہے حرام ہے دو مسئلے مسئلے اب آگے صاحب کتاب اس مسئلے پر کام چلا رہے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حرام ہے پاک, پاک, پاک نہیں ہے ناپاک ہے تو آیا اس کے ساتھ دوائی کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے بات کس کی چل رہی ہے جی معقول اللہ ایبل معقول الحم ہے اب آگے جا کر خود جو یہ کتاب کا مصنف ہے اسی مسئلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے شفا جو ہے حرام میں نہیں رکھی امام صاحب کی دلیل پیش کیا ہے کہ جب پیشاب ہے ہی نا پاک حرام, حرام ہوا تو اس میں دوائی نہیں ہو سکتی ہے باقی امام محمد اور امام ابو یوسرحم اللہ دوائی کے لیے اس کو جہد کرا دیتے ہیں یہ بات کرتے کرتے آگے فقال یہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی کو نقصیر آ جائے پھر اس نے لکھ دیا بے دم الباطی وانفی لے لے شفا اور لیکن آگے یہ لے کر انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ اگر اس کی موت کا خطرہ ہو موت کا خطرہ ہو تو پیشاب اس طرح جائید ہو جائے گا کہ جس طریقے سے شراب جو ہے حالت موت ہے اور کوئی اس کے لیے دوائی نہیں ہے تو جائید ہے یہ پوری بھارت آپ نے پڑھی ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے لیے قرآن نے باغم فلا کہا ہے کہ مردار خون خن کے بارے میں بھی کہا اگر ایک آدمی پر موت آ رہی ہے نہیں بچتا تو وہ بھی حالت میں کھا سکتا ہے یہ مسئلہ دیکھا ہوا ہے یہ اونٹ کے پیشاب کا مسئلہ چلا ہے یہ میں نے نشان لگا دیا جہاں سے حضرت صاحب تو بڑی زور و شور سے لے کر گئے تھے نہیں نہیں میں معقول لکھا ہو مطالبہ حضرت صاحب حضرت سنجیے گا ایک منٹ دیکھیے جناب اب اصل تو یہ بات ہوئی تھی محمد ان کا ٹائم ہے جناب صدر صاحب کا ٹائم بوک لیا تھا بولا نہیں آپ کی نہ والی صاحب ایسے میرا خیال ڈائریکٹ نہ ہو بات پیار موقع رسم اللہ وہ بات بہت پوائنٹ پر آ گئی تھی اور حضرت بڑے تم طراق سے اٹھے تھے کہ میں اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ معقول اللہم کا لفظ دکھاتا ہوں اور اس پر وہ شکست لکھنے لکھوانے کے پر اصرار کر رہے تھے اب وہ ہجے کر کے بتا رہے ہیں ابو عاب البل کو مختلف کراطوں میں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں تو اس طرح تو بات کہیں پہنچے گی نہیں بات سنیے اگر ویسے تو شاول راحی الفامول الحمد للہ بیٹھے آپ نے بھی حضرت میں بھی بڑے اچھے انداز میں تسلیم کر لیا کہ بات معقول الحم کی ہو یا غیر معقول الحم کی ابوال احناف کے نزدیک سب کے سب بلا امتیاز اس تفریق کے بغیر کہ جانور معقول اللہ ہو یا نہ ہو نجس تو ہوتا ہے شاہ صاحب کا دعویٰ تو پھر بھی وہیں کا وہی رہا کہ لایا مس اللمتحرون آپ نے کہا کہ پیشاب سے لکھا جا سکتا ہے تو موضوع سے تو بات ہٹی نہیں لیکن آپ اسی پر اصرار کر رہے ہیں کہ موضوع سے بات ہٹ رہی تھی موضوع پر چلتی ہوئی بات کو جناب صدر میں بسد احترام آپ سے کہوں گا کہ آپ نے کئی دفعہ غیر ضروری مداخلت کر کے ادھر ادھر ہٹانے کی کوشش کی ہے میرا خیال ہے وہ صاحبین کو بات کرنے میں خل بہت اچھے جا رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اب آپ یہ جو نہ سمجھیں یہ جو ہے وہ معقول اللہ میں کے نہیں ہے اس کے آپ اس بارے میں انکار کر دیں کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا معقول الحم کا مطلب یہ ہے کہ گوشت جس چیز کا کھایا جائے اونٹ کی پیشاب کی بات چل رہی تھی اور حالت اس میں چل رہی تھی تو اب مطلب ہے آپ کہہ دیں کہ یہ جو ہے معقول الحم نہیں ہے تو میں کہوں گا میں نے غلطی کی ہے آپ کہہ دے کہ نہیں ہے یہ پارلیمانی نظام کی بڑی قباہت یہی کہ بڑے ناماک قسم نام نام نام کے لوگ بھی اس کا سوال تو یہ ہے کہ میں یہ کہہ دوں نواز شریف کو کہہ رہا ہیں کہ یہ کیا تو نمونہ سال لا تو ہمیں آپ سے یہی کسی قسم کی شکایت ہے ہمیں یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہو رہی ہے آپ اور یہ میرا خیال ہے آپ یہ جو تین گھنٹے ان کے ہیں اور اس کے بعد تو ہم نے وہ میں تو ان کو پکا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ یعنی وہ متفقال متفقالے حشے خان کی سب پر ذرا ہو جائیں جی جی اس پر بھی بات ہونا ہے میں کہتا جی ہوں نقد آؤ نقد آؤ یہ جو آپ موضوع سے خارج نکل تمہارے ساتھ دیکھے دیکھیں فرار ہونے کی کوشش نہ کریں آدمی آپ کا فرار ہونے کی کوشش نہ کریں فرار ہونے کی کوشش نہ آپ سفید داڑی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں مناظر کو پابند نہیں کر رہے ایسا فراڈ ہم نے آج سے پہلے کسی صدر میں نہیں دیکھا خدا ماشاء اللہ آپ نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے رسول تو کریم مصیبت یہی بن گئی پارلیمانی نظام کی واقعات آپ جیسے صدر مل گئے غالب الرحمان بیچارے کولے پتہ ہی کوئی نہیں کت ثبوت کیا ہے تو کیا نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے نہ مناظر کو پتہ ہے اور نہ صدر کو پتہ ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور بار بار بات آ رہی ہے اب یہاں بھی بات کیا تھی انہوں نے یہ کہا کہ جی اس پیشاب کی بات ہے جس پیشاب کے بارے میں آپ کے ایک مولوی نے یہ کہا تھا میں اس کو پینا بھی جائز سمجھتا ہوں اور وہ پیشاب ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے بات یہ آ رہی تھی اب اس میں انہوں نے بڑی آسانی سے جواب دے دیا کہ لفظ ای کا موجود ہے اونٹ کا اور اونٹ وہی ہوتا ہے کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اب سا مسئلہ تو ثابت ہو گیا لیکن ہے جو ہوا یہ صدر صاحب ماشاء یہ اسی طرح ہے جس کی طرح کوئی اس کے ہاتھ میں بالکل پکڑا دے نا گائے کے دو سینگ اور یہ شرط لگا چکا ہو کہ سینگ نہیں ہوتے یہ دونوں ہاتھوں تک پکڑ کے کہے گا پھر بھی کہے گا نہیں جی کوئی نہیں ہوتے کوئی نہیں ہوتے کوئی نہیں ہوتے, ہوتے یہ مناظر بھی ایسا ہے اور یہ صدر بھی ایسا ہی ہے اللہ اب ذرا بات سمجھو میں جاب صدر سے مخاطب تھا کہ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے مناظر کو بہت پابند کیا ہوا ہے صدر کا اپنے مناظر کو بہت پابند کیا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مناظر کو پابند کیا تھا مسائل کون ہوں اب چاہیے تو یہ نہ کہ صدر بند کرے اپنے مناظر کو پہلے جو مسئلہ پیش کرے اس میں دلیل پیش کرے کتی ثبوت ثبوت کا معنی کیا یعنی اس حدیث کا متواتر ہونا اور یہ نقبت الفکر ہمارے پاس موجود ہے اور صاف اور نبی شرح مسلم وہ بھی موجود ہے اس کے اندر صاف موجود ہے متباکر حدیث کیا ہوتی ہے متواتر حدیث کیا ہوتی ہے یہ ذرا صدر صاحب صدر صاحب ذرا جی متواتر حدیث کون سی ہوتی ہے جس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ راوی ہوں کہ جن تمام کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو آدھا تن وہ ہوتی ہے متواتر اور یہ جو آپ نے حدیث اب یہ پیش کی تھی ایک روایت سے ان المدینہ مدینہ تھا وہ آپ کو دے دی تھی ان البدینہ تھا ہرام ان کس کو ثابت کرے اتنے زیادہ صحابہ سے اتنے زیادہ صحابہ سے اس کو ثابت کرے اور بات وہ جو تھی مستاجرہ کی اس کے بارے میں صاف ہم نے بتا دیا کہ سفا ایک سو ستاون پہ یہ رد المحتار شامی کے اندر جیل نمبر تین کے اندر صاف موجود ہے ول حق کو وجوب الحد و حق کو وجوب الحد ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حد اس پر واجب ہوتی ہے اور یہ جو آپ پیش کر رہے تھے محرمات وغیرہ کی یہ ساری چیزیں اب یہ لائم لا یس متحر کو اس مسئلے میں کتنی سبوت کتنی دلالت ثابت کریں اس مسئلے میں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز فلاں اس سے لکھنی جائز نہیں ہے فلاں نہیں ہے وہ تو مسئلہ ہی وہاں پہ اور آ رہا ہے اور وہاں پہ جو بات آ رہی ہے ہماری کتاب کے اندر وہاں عنوان ہے, ہے تداوی بل محرم تداب بل محرم مانا کیا ہے کہ وہ چیز حرام ہے ناجائز ہے لیکن کسی مجبوری کی شکل میں آیا اس کو بطور شفا کے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں جس طرح مجبوری کی حالت میں زیر اللہ کے نام کی نظر نیاز اور خنزیر وغیرہ جان کو بچانے کے لیے ان کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے اب کوئی بولی طالب الرحمان جیسا آ جائے اور وہ قرآن پاک پہ یہ تا کرنا شروع کر دے کے دیکھو جی قرآن کہتا خنزیر ہے خنزیر ہے اب قرآن کے خلاف کوئی کہے اور خنزیر حرام کا حرام ہے اسی طرح یہ چیز بھی حرام کی حرام ہے لیکن مجبوری کی شکل میں اگر کوئی صورت ایسی بن جائے اور اس کی کوئی شفا کی امید نہ ہو تو وہ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے اور وہ بھی باد پالو نے لکھی ہے اور وہ چیز لکھی ہوئی ہے کدی اس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے اور ظاہر مذہب اس میں بھی ہمارا یہی ہے المن وہ منع ہے یعنی یہ چیز بھی کرنے کی اجازت نہیں کوئی بھی بات بالکل <سؤال> صاف ہے بات بالکل آپ مسئلہ کوئی پیش کرے نقبت یہ اس کا شرح ہے فکر بھی صاف ہے یہ اس کی عبارت ہے اختصار الحدیث بھی ہے جس میں کوئی عدد معین ہو یہ اس کے بارے میں کہتا المتواتر المفید للعلم یہ ہے یقینی علم کا فائدہ دینے والا باقی نامہ سارے آحاد ہے علی رسول الکریم پیشاب کے ساتھ صورت فاتحہ لکھنا اس پر بحث ہو رہی تھی اب انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ اتدادی بالمحرم حرام چیزوں سے علاج کرنا اب اس میں یہ ہے کہ بل بال یہ نہیں لکھا کہ یہ کھانے والے جانوروں کا پیشاب ہے یا عام پیشاب ہے یہ عام بات ہے بل بال کسی بھی پیشاب سے جلد پہلی اچھا یہ عام بات ہے عام پیشاب سے یا تو یہ لکھے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کے پیشاب سے لکھنا جائز نہیں اس میں یہ تخصیص دکھائیں ورنہ یہ عام ہے کہ عام پیشاب سے بھی فاتحہ لکھی جا سکتی ہے بحول فتوا فتوا ہمارا اسی پر ہے پھر یہ کہتے ہیں جی حرام چیزوں سے خنزیر کا گوشت کھایا جا سکتا ہے غیر اللہ کا غیر اللہ کی نظر و نیاز وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور شراب بھی پی جا سکتی ہے اگر کوئی بھوکا مرتا ہوا ہو خنزیر کھا لے بھوک اس کی مٹ جائے گی اور وہ بچ جائے گا پیاس سے پیاسا مرتا ہو وہ شراب پی لے پیاس مٹ جائے گی اور وہ بچ جائے گا لیکن یہ کس حکیم نے بتایا کہ فافیہ کو پیشانی پر پیشاب سے لکھو تو انسان کو شفا مل جاتی ہے یہ آپ کا کون سا کی رجسٹرڈ جس نے یہ اطلاع اتراس کو پابند کرو میرے درمیان میرے جو نا ٹائم میں آپ نہ بولیں بالکل اس لیے اچھا اب جو میں نے چھ حوالے پیش کیے تھے اس میں حضرت صاحب نے ایک پر پھر اعتراض کر دیا تیسرے نمبر پر کہ جو یہ زنا والی بات ہے اس میں ہمارا لکھا ہوا ہے کہ حق بات یہی ہے کہ حد لگائی جائے گی ہم نے دکھایا کہ آپ کا مفت قول کال فتاوا عالمگیری میں یہ لکھا ہے کہ حد کوئی نہیں پھر یہ جھگڑا ہو گیا محرمات کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ محرمات کا مسئلہ بیان کیا لیکن اس کا جواب نہ دے سکے فوراً چلے گئے کہاں کہ یہ جناب آپ تدابیر محرم جو کر رہے ہیں اس کا بات اس کی بات بیان کریں یہ محرمات والی کیوں چھوٹ گئی کیا وہ ضنا نہیں کوئی ماں کے ساتھ اگر زنا کرے کیا اس کو زنا نہیں کریں گے اس کو کیا کہیں گے یہ مٹھائی کھا رہا ہے ماں بہن نانی دادی پھوپی خالہ کے ساتھ جو زنا کرتا ہے وہ بھی زنا ہے اور قرآن کہتا ہے زانی کو سزا دو آپ کہتے ہیں اس پر کوئی حد نہیں آپ نے کہ نکاح کرنے کے لیے محرمات سے نکاح کرنے کے لیے نس کت ید دلالت پیش کرو کت سبوت کت یدالت ہو سکتا محرمات محرما سے محرمات سے نکاح آدمی کوئی کرو نکاح کوئی کرے اس پر حد واجب ہوتی ہے لفظ لکھو لکھا ہے جناب جی جناب جی جناب درمیان بولو اچھا اچھا چلو صاحب صدر صاحب صحب صحب صدر صاحب صدر صاحب بات یہ ہوئی تھی طالب رحمان صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ جو میں نے دو مسئلے پیش کیے ہیں پہلے ان کو میں اب کت الدلالت اور کت ثبوت پیش سابت نہیں کر سکتا کسی دوسری محفل میں کروں گا یہ بات ہوئی ہے محبل میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات نمبر دو یہ بات नहीं ہوئی نہیں नहीं یہ نہیں ہوئی نہیں یہ نہیں ہوئی مقرر کیا جائے دوسری محفل میں انکرل انکرلسوتی انکرلسوتی ان میں خدر ہو کر یہ باعلان کرتا ہوں اگر جو صدر جھوٹ بول رہا ہے اس کا جھوٹ ثابت نہ ہو تو میری شکست ہے میں صدر جھوٹ بول رہا ہے طالب الرحمن نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں وقت دیا جائے طالب الرحمان نے یہ بات کہی ہے کہ کسی دوسری محفل میں سابت کرے کہ نہیں کہی خدا کے لیے کہیں کہ سفید صدر جھوٹ بول رہا ہے صدر صدر سوتک جی میں جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو بولو ابھی طالب الرحمان نے لہنت اللہ لالت اللہ کادبیر چالیس آدمیوں کے سامنے طالب الرحمان نے کہا دور کا وقت مقرر کیا جائے دوسری میب مقرر کی جائے سفید داری سے یہ کہہ رہا ہے نہیں کہا اس نے اگر نہیں کہا میں تو سا... بات تو سنے ہمیں پتا ہم نے کیا کیا ہے ان تو نہیں ہے لا ما من راسے لا اللہ اللہ, اللہ حضرت جس طرح جھوٹ نہیں بول رہا یہی طرح ہوئی ہے نہیں ہوئی جھوٹ بولیا نا بات سنے اے اے بات سنے لوگ بات سنے ہم سن نے کیا کہا کیا آپ نے کہا اب سُنا بات سنیں بات سنیں نا آپ ریکارڈ موجود ہے دیکھیے ریکارڈ موجود ہے یہاں سارا موجود ہے وہ تو سب جو بات شروع سے ہوئی جو بات اس وقت ہوئی اسے چلا کر سن لیں اور جو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہمیں وقت دے دیں اگر وہ دونوں ایک ہے تو بات کریں بالکل صحیح ہے جی بالکل صحیح ہے میرا دعویٰ یہ ہے میرا سن لیں جی میرا دعویٰ یہ ہے کہ طالب الرحمان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو دو اول مسائل میں نے پیش کیے ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے کسی دوسری محفل کو مقرر کر لیتے ہیں کتابیں لائیں گے کریں گے میں نے یہ بات کہی ہے آپ نے کہا یہ بات نہیں ہوئی میں اس نے اس پر گرفت کیا کہ آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے یہ بھی لکھ لیں یہ بھی لکھ لیں یہ بھی لکھ لیں حضرت سن آپ نے لکھتے شور خراب آ رہی ہے کہ وزا کس طرح کی تھے نہیں اتھے چلے ایک آتا تو خود اپ اپ مطلب یہ نا تو واٹس ایپ نہیں سارے مطلب تو ہٹ گئے میں تو ہی کہ رہا نا کہ ایک اگر اپ تسلی سے بات سن سکیں بات یہ ابھی اگر آپ پانچ منٹ کی کیسر سن نا انہیں کی یاد رکھتی تو یہ جو آخر میں بات کی ان سے کی بالکل یہ بات پوشیدہ دیکھ نہیں ہے میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ بات چلی تھی آپ نے مولانا طالب رحمان صاحب نے یہ کہا تھا وقت دیا جائے پھر آپ نے کہا کہ یہ آپ تحریر دے دیں میں نے تحریر دے دی تھی کہ آپ ان روایات کو متفق علیہ کو ثابت کریں آپ نے کہا میں ثابت کرتا ہوں میں نے کہا اگر کریں آپ مان لیں گے تحریر بھی میں نے دے دی ہے آپ کے پاس موجود ہے اس بات پر ابھی تک دیکھیں تین گھنٹے تو ہو چکے ہیں ہمارے دو ہو گئے ہیں دس بجے شروع ہے مسئلہ کیا جو انہوں نے بات لکھی ہے دیکھیں انصاف سے بات کریں میں اگر غلطی کر رہا ہوں صدر ہو کر تو مجھے گربان سے پکڑیں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسائل منصوص علیہ ہوں گے اور منصوص علیہ کے آگے خود انہوں نے تفصیل لکھی ہے ثبوت اور قطی دلالت کے ساتھ میں نے ان کو تعریف دی تھی کہ آپ جو انہوں نے روایتیں پیش کی ہیں ان کو قطد دلالت اور کت ثبوت ثابت کرے یہ بات ہوئی ہے نا انہوں نے کہا آپ کا لکھ کر دے ہم ثابت کر دیں ہم نے کہا ہم تسلیم کر لیں گے میں نے لکھ کر کبھی دے دیا ابھی تک کیا انہوں نے قطعی الدلالت قطعی ثبوت کی تعریف کیا کی ہے انصاف تیری بات انصاف کے ساتھ آرد آرد بات کریں تعریف کی ہے نہیں کی نمبر دو کیا اس کے لیے یہ حوالہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ یہ خبر واحد جو ہے یہ قطعی الدلالت اور قطعی ثبوت ہوتی ہے جمہور کا اور اتفاقی مسئلہ پیش کیا ہے انہوں نے کوئی حوالہ پیش کیا تدریب اور سے انہوں نے روایت ضرور کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تدریب اور سے تدریب اور راوی سے انہوں نے جو حوالہ پڑھا ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ بعض کا قول ہے جمہور کا اکثر کا قول کیا ہے جی کہ وہ زنی جی ہوتی جی بعض کا قول نقل کر کے جی کیا, جی کیا جی یار جی کیا جی جی کرتا ہے جی بعض اکثر اور جمہور کے سو کہتے ہیں اور بعض پھر انہوں نے اس بات پر کے روایتیں جو خبر واعد ہیں وہ ساری زنی ہوتی ہیں اس پر انہوں نے فصل باری کی روایت بھی پیش کی ہے اسی طریقے سے انہوں نے نوی کا حوالہ بھی پیش کیا ہے اسی طریقے سے انہوں نے پھر وہ نقبت الفکر انہوں نے مانگی ہے اس کو بھی دیا ہے کہ خبر وائد کے علاوہ جو متواتر کے علاوہ ساری کی ساری کیا خبر وائد ہیں یہ حوالے جات آئے ہیں آپ نوٹ کر لیں اب انہوں نے اصول حدیث سے کون سی وہ حوالہ پیش اس کتاب کا پیش کیا ہے کہ جس میں یہ ہو کہ خبر واعد جو ہوتی ہے ذہنی ہوتی ہے دیکھیں مسائل آگے جاتے جائے گا تو بات نہیں ختم ہوتی ایک ایک مسئلہ جس ترتیب سے انہوں نے شروع کیا اگر اس کو حل کرتے چلے جائیں تو ان بات حل ہوگی اگر اس طرح نہیں یہ بارتے کسی کی کتاب کی کچھ پڑھ دیں کسی کی کچھ پڑھ دیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کتنا دھوکہ کیا انہوں نے عالمگیری کی بارت کو پڑھ لیا حالانکہ وہاں مابوح کا قول نہیں لکھا ہوا وہ کسی کا قول نقل کر دیا انہوں نے اس کے مقابلے میں توڑھا یہاں پر توڑ پیش کر دیا کہ میری بات سنو ان کے جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے یہ ثابت کیا کہ حق بات یہ ہے کہ اس آدمی پر حد لگ دیا جو مست رنگ کرتا ہے بتایا آپ کو کہ نہیں بتایا تو پھر یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں ایک طرح ہماری کا ہم انفی نا انفیعنا, là, yes ہم انفی ہے نا مقل الحمد للہ تو ہم اس بات کو جو شخص مستر کسی عورت سے کرتا ہے کسی عورت سے کرتا ہے کسی صورت میں جناح کرتا ہے اس پر حد ہے یہ ہم نے پڑھایا والا تو پھر یہ جھوٹ کسی کو کسی کو کو لے کر یہ بات نہیں ہوتی آپ اپنے جو تعریف کی ہے یہ تعریف میں نے نہیں کی ہے آپ کے صدر نے کی ہے آپ نے کی ہے اور اس مرادر نے کی ہے دونوں نے مل کر کیا کہ قطعی یو ثبوت اور قطعی دلالت صدر صاحب اگر انصاف کی کوئی رسی آپ میں موجود ہے تو مناظر سے قطعی و ثبوت اور قطعی ال دلالت کی تعریف کرانے کے بعد پہلا مسئلہ جو ہے پھر نمبر دو پھر نمبر تین ان کا قطعی یو ثبوت اور کت دلالت ہونا ثابت کریں یہ انصاف کی بات ہے کہ نہیں پہلے مسئلے سے جو شروع کیا ہے ترتیب کے ساتھ یہ بیس مسئلے پیش کر دیں اور جھوٹ بولتے رہیں بولتے رہیں تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے نا ایک ہی مسئلہ جو ہم نے کہا ہے پہلا ہی انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ کتی قطع دلالت قطعی ثبوت ہے ہمارا جدہ ہوا ہے میرا صدر صاحب اگر ثابت کر دیں تب بات ہے مناظر کر دیں تب بات ہے من ادھر رکھ تھا فقاد ادر کا اس روایت کو کت ثبوت کتلت ثابت کریں پھر نمبر دو دوسری روایت نمبر تین قرآن کی عیت نمبر چار قرآن کی عید ہمیں سارے مسئلے اب پر یاد ہیں ہم ہاں جو کریں گے اس پر ہاں بات کریں قطع و اور قطع و دلالت. جناب صدر کی بات پر جی یہ بات اپ صحیح نہیں کہہ رہے یہ بات اپ صحیح نہیں کہہ رہے قران ہمارا قطعی دلالت ہے ਤੁਸੀਂ ثبوت انہاں نال کرنا انہاں نال گل کرنا اوہ ہاں توہانوں پتہ نہیں نا قران نے قطعی ثبوت ہوندا ہے لیکن ہر آیت کسی مسئلے دلالت ہوندی اے نہیں نہیں ہوندی ہاں اے فرمایا نہیں کرتا نہیں قرآن <People to> مسایے <lang> <'noon> اسی گلتے پکا ہو جائے یہ کتی سبوت کتی سبت کتی دو چیز کرے پوری بھارت پوری بار پچھلا مسئلہ پچھلا مسئلہ صدر صاحب یہ بات ہوگی کہ وہ دو مسئلے جو ہے رہ گئے ان کے ثبوت کے لیے اور نہیں مرنا گٹا نہیں مرنا وہ مان چکا بچے نہیں مرنا مولوی ہوتا ہے دو مسلوں کو سابت کرنے کے لیے لے کے آتی اچھا جی سونے پورا یار پہلے اسرار صاحب اسرار صاحب کوئی طریقہ ہے اسرار صاحب اسرار صاحب اسرار اسرار صاحب سن رہے ہیں ان پابند کرو میرے ٹائم بولے میری کیا یار مسئلہ طے ہو گیا پکڑوں خلاف ہوتی ید دلالت کتی سب کر کے نہ ملک اسرار سا پہ سمجھنے نہ اپنے بھی ہے لالبحمان صاحب اگر صحیح ہوئی اس کے اعتراض نہ کوئی ہوتی دلالت کتی سبوت کی وزاط لےو اس کے پابند رہی ہو پڑھی جلو تو آخری کتی تعیم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہی طار چپ کرو گئے جس سے ساڑا اختلاف ہی نہیں اس تقریر شروع کر دینا فران دی آیت کتی اس, اس سبوت کتی دلالت مسلے اعتراض مسلاً مسئلہ بیان کرتا جنا کا مسلا جنا آئی آیت پڑھ سا ماں نال نکاح حرام ہےڑسا کے حرام ہے زنا کرنا حرام ہے یہ آیت پڑھ سا کے حرام ہے قرآن ہی چڑھ سا پھر لمبی تقریر کرنے کا فائدہ اور چپ کر کے انہوں کو سنن مل گاۃ بناۃ العق و, و, و, و, و, و, و, و امتکم ارضعنکم یہ پوری عائد صورت نصادی ہے اس سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہوم ام مہاتمے ماں حرام نے حرام دانا یہاں نکاح نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہوتے ماوا بھی حرام نے بیٹیاں بھی حرام نے حرام نے تاریخ پوفیاں بھی حرام نے تاریخ خالہ بھی حرام نے پتیجی بھی حرام ہے یہ ساری گلا اللہ تعالیٰ نے قرآن ذکر کرتی ہیں ابھی یہاں نکاح نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ دوسری آیت جیڑی میں پڑھنا ہے نور سورت نور کی آیت میں پڑھ رہا ہوں جنا کرن والا مرد ہونے سو الاد قرآن نے بیان کیتا ہے جہاں بندہ بھی زنا کرے وہ مرد کرنا ہے تے دوسرا ماں نکاح حرام ہے پھوپھی نال نانی دادی سارے نال نکاح حرام ہے یہ دو مسئلے نے نا قرآن ثابت کیتے ہیں نا کہ محرمات نال نکاح بھی حرام ہے جڑا بندہ زنا کرتا ہے اس نے اس کے اوپر حد لگے گی ہوں میں پڑھ رہا یہاں دی کتاب انہ کی کتاب باقاعدہ لو تزبا جا بی جہاں کوئی اپنی محرمات نال نکاح کرتا ہے لو شادی ہے نکاح کرتا ہے اللہ